السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين ولا قبة للمتقين ولا غدوان إلا على الظالمين وأشهد الله إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى المانا ونصح الأمة وتركها على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيو عنها إلا هالك سلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وعلى أصحابه ومن اهتدى بهده واستنى بسنته على يوميذ أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقائن الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما معزز ناظرين ومشاهدين ومشاهدات قابل احترام ديني ملی ساتھیوں بزرگوں اور دوستوں یہ اعلان کرتے ہوئے مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ ان اللہ آج سے ہر منگلوار کو ایک نیا سلسلہ شروع کیا جائے گا اور یہ جو نیا سلسلہ ہے یہ ہے بڑے گناہ اور ان کی پہچان کوشش ہماری ہمیشہ یہی رہتی ہے کہ ہمارے جو مشاہدین ہیں سامعین ہیں چاہے وہ مرد ہوں یا خواتین ان سب کو دین کی اہم اور بنیادی باتیں انہیں بتائی جائیں تاکہ ایک تو ان کے علم میں اضافہ ہو اور ساتھ ہی ساتھ ان کے عمل کے اندر بھی اضافہ ہو تو ان شاء آج سے ایک نئے سلسلے اور سیریز کی ہم شروعات کرنے جا رہے ہیں اور وہ ہے بڑے گناہ اور ان کی علامات اور ان کی پہچان بیان کرنے کا مقصد صرف یہ ہے بڑے گناہوں کو اور ان کی علامات کو کہ ہم ان گناہوں سے دوری اختیار کریں ان گناہوں سے بچیں یہ ہمارا مقصد ہے ہمیں یہ بھی معلوم ہو کہ بڑے گناہ ہیں ان کی بڑی سزا ہے اور ہلاک اور برباد کر دینے والے گناہ ہیں لیکن صرف علم کی حد تک نہ رہ جائے بلکہ ہمارا مقصد یہ ہو کہ ہم ان گناہوں سے بچیں تو اصل مقصد یہی ہے علم اگر انسان اس کے اوپر عمل نہیں کرتا ہے تو علم اس کے لیے وبال جان ہے اور علم کا فائدہ عمل ہی ہے اور عمل کرنے سے علم محفوظ رہتا ہے یہ اس کے ثمرات اور برکات اور فوائد میں سے ہے اس لیے ہمارا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ بڑے گناہوں کا علم ہونے کے بعد ہم ان سے دوری اختیار کریں ممکن ہے کہ اگر ہمارے پاس اس کا علم نہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ ماف کر دیتا لیکن علم آنے کے بعد اگر انسان جان بوجھ کر کے وہ گناہ کرتا ہے تو پھر اس انسان کے لیے خطرہ رہتا ہے اس لیے ہمارا سب سے بڑا مقصد ایک تو یہ ہو کہ ہم اللہ کی رضا کے لیے اس کے دین کا علم حاصل کرتے ہیں اور بڑے گناہوں کی معرفت اس لیے ہمارے لیے ضروری ہے تاکہ ہم اپنے آپ کو ان گناہوں سے بچا سکیں اور دوسروں کو بھی ان گناہوں سے بچنے کی تلقین کر سکیں یہ دین اسلام کی خوبیوں میں سے بہت بڑی خوبی ہے دین کے اندر تمام گناہ ایک درجے کے نہیں ہیں بلکہ اس کے مراتب ہیں اور ان کے آپس میں درجات ہیں ہر گناہ ایک جیسا نہیں ہے اسی لیے چھوٹے اور بڑے دو گناہ ہیں دین اسلام کے اندر جس آیت کریمہ کی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے اس میں اللہ اب نے فرمایا ان تجتنبو قبا ان اگر تم بچ گئے ان بڑے گناہوں سے جس سے تمہیں منع کیا گیا ہے نقب فران کم کم تو ہم تمہارے گناہوں کو جو دیگر چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں برائیاں ہیں ہم ان کو معاف کر دیں گے یا ہم ان چیزوں کو ان کا کفارہ بنا دیں گے وہ ندل کمت خلن اور ہم تمہیں عزت اور بزرگی والی جگہ داخل کریں گے یعنی جنت کے اندر ہم تمہیں داخل کریں گے جہاں انسان کو بڑی عزت کے ساتھ روزی ملے گی اللہ تعالیٰ ان کی ضیافت کرے گا تو یہ سورص کی آیت نمبر 31 ہے جس سے واضح ہوتا ہے کہ اسلام کے اندر بڑے گناہ بھی ہیں اور چھوٹے گناہ بھی ہیں اس طریقے دوسری آیت کریمہ جو سور نجم کی آیت نمبر 32 ہے اس کے اندر اللہ ابامن کے ارشاد ہے اللہ اجت نبو نا قبائل الاسم و الفواشہ اللّم ان نوربکواسی المغفرا کہ جو لوگ بڑے بڑے گناہوں سے بچتے ہیں اور بے, بے حیائی کے کاموں سے بچتے ہیں بڑے بڑے گناہوں سے اور بے حیائی کے کاموں سے بچتے ہیں لمم مگر چھوٹے چھوٹے گناہ. لمم کے معنی چھوٹے کے رب بکواسی المغفر تمہار یعنی بڑی مغفرت کرنے والا ہے بڑی وسعت والا ہے مغفرت کے اندر تو اس عید سے بھی معلوم ہوا کہ گناہ دو طرح کے ہوتے ہیں ایک بڑے گناہ اور ایک چھوٹے گناہ اور اللہ ابرامن کی رحمت میں سے ہے کہ اس نے تمام گناہوں کو ایک درجے کا نہیں رکھا بلکہ چھوٹے اور بڑے گناہ میں تق... ان کو تقسیم کر دیا کچھ چھوٹے گناہ اور کچھ بڑے گناہ یہ بھی اللہ ابامن کی رحمتوں میں سے ایک عظیم رحمت اور دین اسلام کی خوبیوں میں سے محاصر میں سے ایک عظیم خوبی تو قرآن کی دونوں آیتوں سے معلوم ہوا کہ گناہ کے دو قسمیں ہیں ایک بڑے گناہ اور دوسرے چھوٹے گناہ اس طریقے سے حدیث سے بھی اس کا ثبوت ملتا ہے اللہ کسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث صحیح مسلم کے روایت تھے اس کے مختلف الفاظ ہیں کہ آپ فرماتے السلوۃ القمس ابو حیاضی اللہ تعالیٰ عنہ صدیث کے روی ہیں کہ اسلوات القمس پانچوں نمازیں وہ الجمعۃ الجمع اور ایک جمعہ سے لے کر کے دوسرے جمعہ تک اور رمضان الاء رمضان اور ایک رمضان سے لے کر کے دوسرے رمضان تک موکفراط المام بینا تو ان کے درمیان جو گناہ ہوتے ہیں یہ ساری نیکیاں ان گناہوں کا کفوارہ بن جاتی ہیں ان گناہوں کی مغفرت کا ذریعہ اور سبب بن جاتی ہیں عزاستنبت القبائر کی جب بڑے گناہوں سے اجتناب کیا جائے یہ صحیح مسلم کی روایت ہے یعنی نیک اعمال جو چھوٹے گناہ ہیں ان کے ان گناہوں کا کفارہ بن جاتے ہیں انسان جمعہ کی نماز پڑھتا ہے تو ایک جمعہ سے لے کر کے دوسرے جمعہ تک کے درمیان جو چھوٹے چھوٹے گناہ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دیتا ہے انسان وضو کرتا ہے تو اضو کی وجہ سے اس کے چھوٹے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے ایسے انسان نماز پڑھتا ہے انسان روزہ رکھتا ہے یا انسان حج کرتا ہے یا انسان عمرہ کرتا ہے تو اس کے درمیان جو گناہ ہوتے ہیں ان گناہوں کو اللہ ہربلامن ان ایک امال کی وجہ سے معاف کر دیتا ہے یعنی بڑے گناہوں کو چھوڑ کر کے چھوٹے گناہ ہیں ان گناہوں کی مفرت کر دی جاتی ہے ان ایک اعمال کی وجہ سے جیسا کہ ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی تشریف لائے اور انہوں نے کہا کہ میرے اوپر حد نافذ کر دیجئے کئی مرتبہ کہا نماز کا وقت ہو گیا نماز پڑھی انہوں نے بھی اور نماز پڑھنے کے بعد پھر ہمارے بھی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئے اور کہا کہ ہمارے اوپر حد نافذ کر دیجیے تمہارے بھی نے فرمایا کہ تم نے نماز نہیں پڑھی کہا ضرور تو اس نماز کو اللہ رب الامی ان کے اس گناہ کا کفارہ بنا دیا ایسے ایک حدیث کے درا فرماتے نماز کے تعلق سے کہ آپ باہر تشریف لے کر گئے اور کہا اور ایک درخت کو پکڑا پتھڑ کر موسم تھا اور کہا اور اس درخت کو ہلایا تو اس کے پتے گرنے لگے تو نبی نے فرمایا کہ جب انسان نماز پڑھتا پانچ وقت شریر تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو اسی جھاڑ دیتا ہے جیسے اس درخت کے پتے جھڑ رہے ہیں تو نیک اعمال سے عبادات سے اللہ ہر برامین چھوٹے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے لیکن بڑے گناہوں کی مفرت کے لیے توبہ شرط ہے بڑے گناہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے چھوٹے گناہ اللہ تعالی نیک امال کے ذریعے سے معاف کر دیتا ہے دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ بڑے گناہ کے ارتکاب کرنے والے کا کیا حکم ہے کیا بڑے گناہ کے ارتکاب کرنے والا کافر ہو جاتا ہے ہمیشہ ہمیش جہنم کے اندر رہے گا تو اس کے بارے میں جو سلف صالحین کا جو عقیدہ اور منحج وہ یہ ہے کہ بڑا گناہ اگر اس کا تعلق شرک سے ہے یا شرک کے برابر کسی اور گناہ سے ہے جیسے بڑا کفر اور بڑا اعتقاد تو پھر ایسے شخص کے لیے مفرت نہیں ہے اور اگر وہ بغیر توبہ کے مر گیا تو ہمیشہ ہمیشہ جہنم کے اندر رہے گا بغیر توبہ کا اگر مر گیا شیر کرنے والا یا جو بڑا منافق ہے یا اس طریقے سے بڑا کفر جو انتقاب کرتا ہے اگر اس کی وفات ہو گئی اور اس نے توبہ نہیں کیا تو ایسا انسان ہمیشہ ہمیشہ جہنم کے اندر رہے گا لیکن اس کے علاوہ جو دیگر گناہ ہیں جن کا تعلق انسان اور اللہ کے درمیان ہے اس شرک اور کفر اور نفاق کے علاوہ جو گناہ بندے اور اللہ کے درمیان میں ہیں تو اس گناہ کے بارے میں صلب صالحین کا عقیدہ اور منحج یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی مشیت کے تحت ہے اگر وہ بغیر توبے کے مر گیا تو اللہ تعالیٰ چاہے تو ماف کر دے چاہے تو معاف نہ کرے لیکن اگر اس نے توبہ کر لیا تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے گا اللہ شرک کفر نفاق سب کو معاف کر دے گا لیکن بات ہو رہی کہ بغیر توبے کے اگر بندہ مر جائے اور وہ مان لیجیے بڑا گناہ کا ارتکاف کرتا تھا شرک کے علاوہ بڑے گناہ कفر, کفر کے علاوہ بڑے گناہ یا بڑے نفاق کے علاوہ بڑے گناہ ان کا ارتکاف کرتا تھا جیسے مان لیجیے چوری بیمانی جھوٹ بولنا یا روزہ رکھنا چھوڑ دینا یا نماز کے بارے میں سستی اور غفلت کرنا چھوڑ دینا نماز کو تو ایسے شخص کے بارے میں کیا حکم ہے تو اس کے بارے میں حکم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مشیت کے تحت ہے اللہ تعالیٰ چاہے تو معاف کر دے اور چاہے تو ماف نہ کرے چاہے تو معاف کر دے اور چاہے تو معاف نہ کرے اور اگر ماف کر دیا تو سیدھے جنت کے اندر جائے گا اور اگر ماف نہیں کیا تو جہنم کے اندر جائے گا اور اسے سزا ملے گی اور اللہ نے جو سزا لکھی ہوگی اس کے لیے وہ سزا کاٹنے کے بعد اللہ تعالیٰ اسے جنت کے اندر لے کر کے آئے گا کیونکہ اس نے شرک نہیں کیا یا ایسا گناہ نہیں کیا جس گناہ کی وجہ سے ہمیشہ ہمیش کے لیے جہنم کا حقدار بن جائے یا ہمیشہ ہمیشہ جہنم کے اندر رہنے لگے اس نے ایسا گناہ نہیں کیا اس لیے اللہ ہر ملامین اسے قیامت کے دن جہنم سے نکال کر جنت کے اندر لے کر کے آئے گا اس کی بہت ساری ہیں۔ حدیث و شفا شفات والی جو حدیث ہے اس کے اندر بھی یہ بات واضح طور پر معلوم ہوتی ہے بہت ساری دلیلیں اور اس کے تعلق سے نصوص موجود ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت کے تحت ہیں اور اگر وہ گناہ بندے اور انسان کے درمیان ہیں یعنی بندوں کا آپس میں گناہ ہے ایک دوسرے کا حق کھا جانا ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنا ایک دوسرے پر ظلم کرنا یعنی جن گناہوں کا تعلق بندوں سے ہے تو اللہ ہر براہمین اسے نہیں چھوڑے گا اس میں ضرور سے قصاص لے گا اگر دنیا میں اس نے توبہ کر لیا اور دنیا ہی میں جس کے ساتھ اس نے ظلم کیا تھا جا کر کے معافی کروا لی اس سے یا اس کے حق کو لوٹا دیا تو پھر ایسا شخص اللہ تعالیٰ کی ہاں اس کی گرست نہیں ہوگی کیونکہ اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دے گا کیونکہ اس نے معاف کروا لیا لیکن اگر توبہ کیے بغیر اور بندوں کا حق واپس کیے بغیر جس پر اس نے ظلم کیا تھا اس کی وفات ہو گئی اور اس نے شرک اور کفر اور نفاق نہیں کیا تھا توحید والا بندہ تھا اب ایسی صورت میں اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا تو اس کے ساتھ یہ معاملہ کیا جائے گا کہ قیامت کے دن اس کی جو نیکیاں ہیں جن بندوں پر اس نے ظلم کیا ہوگا ان کو دے دی جائیں گی اور نیکیاں دینے کے بعد بھی اگر اس کے بعد نیکیاں باقی بچی رہیں اور اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کے ساتھ ہوئی تو ایسا انسان پھر جنت کے اندر جائے گا اور جہانم کے اندر نہیں جائے گا لیکن اگر اس کی نیکیاں کم ہو گئیں نیکیاں اس کی کم ہو گئیں یا اس کے پاس نیکیاں تھیں ہی نہیں مان لیجئے اس کے پاس صرف توحید کی نیکیاں اور دیگر نیکیاں اس کے پاس نہیں تھیں تو ایسی صورت میں یا نیکیاں اس کی کم ہو گئیں تو جس بندوں پر اس نے ظلم کیا ہوگا ان کے گناہوں کو اس آدمی کے اوپر ڈال دیا جائے گا اور پھر اسے جہنم کے اندر اللہ تعالیٰ داخل کر دے گا لیکن چونکہ اس نے شرک اور کفر اور نفاق نہیں کیا اس لیے اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو جہنم سے نکال کر کے جنت کے اندر لے کر کے آئے گا کس کے لئے دائمی جہنم ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم ہے جو اللہ تعالیٰ کے حقوق میں سے جو سب سے بڑا حق ہے اس کے ساتھ جو اس حق کو نہ ادا کرنے والے ہوں ان کے لیے جہنم ہمیشہ کے لیے جیسا میں نے کہا شرک اور کفر اور نفاق ان کے مرتقبی کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم ہے باقی دیگر جو اللہ تعالیٰ کے حقوق ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی مشیت کے تحت ہیں چاہے تو اللہ معاف کر دے چاہے معاف نہ کرے اور جو بندوں کے حقوق ہیں وہ اگر دنیا میں تلافی ہو گئی الحمدللہ اور اگر نہیں ہوئی تو آخرت میں ان کے نیکیوں کو اس آدمی کے اوپر ان کو جن پر ظلم کیا ان کو دے دیا جائے گا برابر سرابر ہو گئی تو اللہ اور اللہ کا فضل رہا تو جنت کے اندر جائے گا اگر نہیں رہا نیکیاں برابر نہیں ہوئی تو اس آدمی کے گناہوں کس اس پر ڈال دیا جائے گا اور پھر جہنم میں داخل کر دیا جائے گا لیکن یہ بندے بھی جہنم میں ہمیشہ نہیں رہیں گے کیونکہ اللہ حرب نے شرک کفر اور نفاق کرنے والوں ہی کے لیے فرمایا ہے کہ وہ کبھی جہنم سے نہیں نکلیں گے ہمیشہ جہنم کے اندر رہیں گے باقی اور لوگوں کے بارے میں اللہ رب الامی نے نہیں فرمایا اگر کسی کے بارے میں بیان کیا گیا تو وہاں پر ہمیشگی والی خلوط رہی مراد کیونکہ لفظ خلوط عربی زبان کے اندر دو معنی کے لیے استعمال ہوتا ہے ایک تو وہ جس کے لیے ہمیشگی ہمیشہ ہمیش اور ایک وہ جن کے لیے زیادہ دیر کہیں ٹھہرنا اس کے لیے بھی لفظ خلود عربی زبان کے اندر استعمال کیا جاتا ہے تو یہ اہل سنت الجماعت کا صلب صالحین کا عقیدہ بنا جائے جو خوارج ہے ان کا عقیدہ یہ ہے کہ بڑے گناہوں کا مرتکب کافر ہو جاتا ہے اور ہمیشہ ہمیشہ جہنم کے اندر رہے گا اور جو معتضلہ عقل پرست ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں دنیا کے اندر تو دو منزلوں کے درمیان اس کا منزلہ رہے گا نہ وہ کافر رہے گا نہ مومن اور مسلمان رہے گا بلکہ ان کے درمیان رہے گا اور جہاں تک آخرت کی بات ہے تو جہنم کے اندر وہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا تو آخرت میں جو خوارش کا عقیدہ ہے اسی طریقے سے ان کا بھی عقیدہ ہے لیکن دنیا کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ دنیا میں نہ وہ مسلمان نہ کافر ان دونوں کے درمیان رہے گا یہ ان کا قول خوارج کا اور معتضلا کا قول سراسر باطل ہے کتاب و سنت کے خلاف ہے صلیف ص کے عقیدے اور منہج اور ان کے اجماع کے کہ یہ خلاف ہے اس لیے ان کی بات سراسر باطل ہے تو یہ ہے گناہ کبیرہ کے تعلق سے اہل سن, سل, اہل سنت الجماعت اور سلب صالح کا منہج ان کا عقیدہ آئیے میں ایک حدیث پڑھ کر کے اپنی بات گفتگو کر دوں ختم کر دوں انشاءاللہ اللہ آنے والے منگل سے ہم علامات بڑے گناہوں کی ہم بیان کرنا شروع کریں گے اور ہر منگل کو جیسا کہ میں نے اعلان کیا انشاءاللہ اسی ٹائم کے مطابق سعودی عرب کے ٹائم کے مطابق مغرب کی نماز کے بعد انشاءاللہ درس ہم دیں گے اللہ تعالی ہمیں توفیق دے اور اللہ ابرامن ہمیں ہر گناہ سے بچا کر کے رکھے ہمیں بھی اور ہمارے سننے والوں کو بھی اور تمام مسلمانوں کو بھی عائشہ رضی اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم کی اند تھا دواوین دفتر اللہ تعالیٰ کے نزدیک تین ہیں گناہوں کے دفتر یعنی اللہ کے کہاں ہے اللہ کے پاس تین ہیں گناہوں کے دفتر دیوان اللّہ اب اللہ بھی شیئن ایک ایسا دفتر ہوگا یا ایک ایسا رجسٹر ہوگا جس کے بارے میں اللہ ابراہین کو کوئی پرواہ نہیں ہوگی وہ دیوان اللہ ترق اللہ من اور گناہوں کا ایک رجسٹر ایسا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اس میں سے کچھ بھی نہیں چھوڑے گا دیوان اللہ اخر اللہ اور گناہوں کا ایک دفتر ایسا ہوگا رجسٹر جس کو اللہ ابراہین معاف نہیں کرے گا فمد دیوان لا اخر اللہ رہا وہ دفتر یا وہ رجسٹر گناہوں کا جس کو اللہ ابراہین کبھی معاف نہیں کرے گا وہ کیا ہے اشرق بلّہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا ہے کا اللہ اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے ان نحما شرق بلّ حرم اللہ علیہ الجنہ کہ جس نے اللہ تعالی کے ساتھ شرک کیا اللہ نے اس پر جنت کو حرام کر دیا تو اللہ شرک کو معاف نہیں کرے گا یہ اللہ کا کیا ہے وعدہ ہے یہ شرک معاف نہیں کرے گا اور جو بھی گناہ شرک کے برابر ہیں وہ سب اس کے اندر داخل ہیں یعنی ہر وہ گناہ جس کی وجہ سے انسان دائمی جہنم کا مستحق ہو جائے اس گناہ کو اللہ معاف نہیں کرے گا اور وہ تین گناہ ہے جیسا کہ میں نے شروع بیان کیا شرک بڑا شرک بڑا کفر اور بڑا نفاق انشا اللہ آگے تفصیل اس کی آئے گی جب ہم علامات شروع کریں گے تو ان شاء اللہ وقت اور اس کی تفصیل آئے گی تو بات اور زیادہ انشاء اللہ واضح ہو جائے گی تو اللہ کے سر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ دفتر جس کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا وہ احمد دیوان الضی اللہ اب اللہ بح شیٰ رہا وہ دفتر یا وہ رجسٹر جس کو اللہ کی کوئی پرواہ نہیں ہے کچھ بھی فض الملاب نبصو فیما بے نہ ہوں بے بَيْنَ نہ تو یہ وہ دفتر ہی ہے وہ گناہ ہے جو بندہ اپنے اوپر ظلم کرتا ہے اپنے اور اپنے رب کے درمیان یعنی وہ گناہ جن کا تعلق اس کے اور اس کے رب کے درمیان میں ہے اور گناہ کرنا انسان کا اپنے اوپر ظلم ہے اس لیے ظلم ہے کہ اس کی وجہ سے انسان کا جو جسم ہے وہ جہنم کا حقدار بن جاتا ہے گویا کہ اس نے ظلم کر دیا اپنے نفس کے اوپر اپنے جسم کے اوپر تو یہ ظلم ہو گیا بندے کا اپنے اوپر جس جسم کو جس جان کو جنت کے اندر اس کو لے کر جانا چاہیے اللہ کی اطاعت کر کے نبی کی اطاعت کر کے اللہ اس کے رسول پر ایمان لا کر کے بڑے گناہوں سے اپنے آپ کو بچا کر کے وہ اپنے اوپر گویا کوئی ظلم کر رہا ہے کہ اپنے آپ کو جہنم کے اندر لے کر کے جا رہا ہے یہ بندے کا اپنے اوپر ظلم ہوگا اللہ تعالیٰ کے نوزب اللہ کسی پر کوئی ظلم نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ اسے سزا دے گا اس کے گناہوں کی بنا پر عدل اور انصاف کی بنا پر اور جو جنت کے اندر جائے گا اللہ کی رحمت اور مفرت کی بنا پر اللہ کے فضل کی بنا پر تو ہمارے بھی فرماتے ہیں کہ وہ دفتریہ اور وہ جس کے جس کو اللہ تعالیٰ کی کوئی پرواہ نہیں ہے وہ وہ گناہ ہے جو انسان کا اپنے اور اللہ کے درمیان میں ہوتے ہیں منسوم اومن طرح کہ کسی دن کا اسے روزہ چھوڑ دیا او سلاۃ ان طرح یا اسے نماز کو چھوڑ دیا ان اللہ یق فروزہ علی کا ان تو اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو اس کو معاف کر دے اور تجاوز کر جائے اللہ کے اوپر ہے اللہ چاہے تو معاف کر دے چاہے تو معاف نہ کرے کوئی اللہ پر حکم نہیں چلا سکتا کوئی زور زبستی اللہ کے اوپر نہیں ہے اللہ چاہے تو معاف کر دے چاہے تو معاف نہ کرے اس گناہ کے بارے میں یہ کیا نام ہے یہ اللہ تعالی کیا کرے گئے اس کو معاف کر دے گا لیکن یہاں معاف کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یا تو پہلی بار معاف کر دے اللہ تعالی یا تو پہلی بار اس کو معاف کر دے یا تو جہنم میں جانے کے بعد اس کو معاف کر دے اور پھر اس کو اللہ تعالی جنت کے اندر لے کر کے آئے جی ہاں یہ یہ وضاحت کر لیجیے گا اور جو مجھ سے پہلے سے نکل گئی زبان سے میرے لفظ اس کی صلاح کر لیجیے گا کہ یہ اللہ حدیث کے اندر کیا کیا کہا گیا ان اللہ اخرد علی کا اللہ تعالی اس کو معاف کر دے گا وہ جدا وضہ ان شا اور ان اللہ اللہ اگر چاہے گا تو اس کو کیا کرے گا تجاوز کر دے گا یعنی اللہ کی مشیت کے تحت ہوگا اللہ تعالیٰ چاہے تو معاف کر دے گا اور پہلے جنت میں داخل کرے گا اور اگر معاف نہیں کیا جہنم کے اندر گیا تو بھی اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے اندر لے کر کے آئے گا وہ احمد دیوان الضی اللہ ترق اللہ عمن ہو رہا وہ گناہوں کا دفتر رجسٹر جس میں اللہ ابرامن کچھ بھی نہیں چھوڑے گا فض الم العباد بَعَضُ بعضا تو بندوں کا آپس میں ایک دوسرے پر ظلم کرنا ہے ایک دوسرے کے حقوق ادا نہ کرنا ایک دوسرے کو حقوق کھانا ایک دوسرے کے حقوق غصب کرنا ایک کے دوسرے کے حقوق نہ دینا یہ بندوں کے آپس میں ایک دوسرے پر جو ظلم ہے اللہ تعالیٰ ان کو نہیں چھوڑے گا القصاص اللہ مالا لامحال یقینی طور پر قصاص لے گا بندوں کے گنا اللہ نہیں معاف کرے گا بندے معاف کریں گے دنیا کے اندر معاف کر لیے ٹھیک ہے اگر نہیں معاف ہوا دنیا کے اندر حق نہیں ادا کیا نہیں مافی کروائی تو آخرت کے اندر بھی معاف نہیں ہوں گے اللہ تعالی ضرور قصاص لے گا اب قصاص کی کیا نوعیت ہوگی اللہ تعالی آپ کے گناہوں کو یا جسے ظلم کیا ہوگا اس کے گناہوں کو اس آدمی کے اوپر ڈال دے گا جس نے ظلم کیا ہوگا اس کی نیکیوں کو اس آدمی کے دے دے گا جس پر اس نے ظلم کیا ہے نیکیوں کو اور دوسری بات یہ ہوگی کہ اگر نیکیاں برابر سرابر ہو گئی تو الحمد اور اللہ, اللہ کا فضل بھی ہو گیا جنت کے اندر جائے گا اور اگر نیکیاں برابر نہیں ہوئی تو اس آدمی کے گناہوں کو اس آدمی کے اوپر ڈال دیا جائے گا تو قیامت کے دن آخرت میں بندوں کا جو ظلم ہے ایک دوسرے کے اوپر وہ کسی بھی صورت میں معاف نہیں ہوگا اس کا قصاص ضرور لیا جائے گا اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ بندوں کے گناہ کتنے خطرناک ہیں کتنے سنگین جرم ہیں اور آج ہم دھڑے سے بندوں کے حقوق ادا نہیں کرتے کہتے ہمارے پاس توحید ہے ہم جنت کے اندر جائیں گے اگر سے جہنم کے اندر گئے نا از باللہ لوگ اس طرح کی جراعت کرتے نا از بلّہ مرزالی اللہ تعالی اسے لوگوں کو ہدایت دے اللہ تعالی لوگوں کو صحیح راستہ دکھائے جو اتنی آسانی کے ساتھ کہہ دیتے ہیں کہ چلو معاف ہو جائے گا کسی کی زمین ہڑپ کر لیا کسی کو قتل کر دیا یا یعنی اس طریقے سے اور بندوں کے جو ظلم ہیں وہ کیا اس نے کہتا توحید ہی والے ہیں نا معاف ہو جائے گا کوئی مسئلہ نہیں اتنا ہلکا انسان سمجھتا الحصل اللہ تعالیٰ معافی نہ کرے اور جہنم کے اندر لے کر کے جائے اور جہنم کتنی بڑا سز... بڑی سزا ہے کہ انسان جہنم کو برداشت کر سکتا ہے دنیا کے اندر چنگاری برداشت نہیں کر سکتا دھوپ نہیں برداشت کر سکتا ہے تو کیا وہ جہنم کو برداشت کر سکتا ہے تو اس طرح کی بات کرنا جھرات ہے یہ اور بہت بڑی بہادری ہے اسی بات کرنا اور یہ پھر گناہوں کو بہت معمولی سمجھنے والی بات ہے اس لیے ہم سب کو اللہ تعالی کا خوف کھانا چاہیے تو اس حدیث کے اندر تین گناہوں کے دفتر رجسٹر بنائے گئے ایک گنا جو معافی نہیں ہوگا شرک ہمیشہ میش جہنم کے اندر اور ایک وہ گناہ جو اللہ تعالی کی مشیت کے تھا تو اللہ تعالی تو چاہے معاف کر دے پہلے ہی اور اگر نہیں پہلے معاف کرتا ہے جہنم میں لے جائے عذاب دے لیکن بعد میں مقفرت ہو اور وہ جنت کے اندر جائے وہ جو انسان کے اور اللہ کے درمیان جو گناہ ہیں شرک کے علاوہ بڑے گناہ جو کفر اور بڑے نفاق کے علاوہ اور تیسرا بندوں کا آپس میں ایک دوسرے پر ظلم کرنا تو یہ بھی معاف نہیں ہوگا ضرور ہے قصاص اللہ مالا یہ جو حدیث ہے مصرت حاکم کی ہے مصرت احمد کی ہے امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو امام احمد شاکی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو صحیح قرار دیا ہے امام احمد نے بھی امام حاکم نے بھی اس کو صحیح قرار دیا ہے اور اس حدیث کی بہت سارے حدیث آتی ہیں اس معنی کی بہت سارے حدیثیں ہیں جس سے اس کو تقویت ملتی ہے گرچ امام البائی رحمۃ اللہ نے تضیف, تضیف کی حدیث کی اور امام اظہبی نے بھی امام حاکم کی موافقت نہیں کی ہے لیکن چونکہ اس کا معنی صحیح ہے دیگر احادیث کے مقابلے میں اس لیے میں نے حدیث صاحب کے سامنے پیش کیا تو اللہ تعالیٰ سے ہماری دعا ہے کہ اللہ رب العامین ہمیں ہر گناہ سے محفوظ رکھے اور اللہ رب العالمین قیامت کے دن ہمیں اپنے دامنے افوہ میں جگہ دے اور اللہ رب العالمین ہم سب کی حفاظ فرمائے تو آج تمہید کے طور پر اتنی بات میں نے بیان کی ہے انشاءاللہ آنے والے منگل سے ہم پہچان بیان کریں گے علامات بیان کریں گے اور اس کے تحت جو کچھ گناہ ہوں گے ان میں سے کچھ گناہوں کا بھی ذکر انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے کریں گے مقصد صرف یہ ہے کہ ہم ان گناہوں کو جان کر کے اپنے آپ کو اس سے بچائیں تاکہ اللہ تعالی کی رحمت ہمیں شامل ہو اللہ کے عذاب اور عقاب ہمیں نہ ملیں اس سے ہم دور رہیں اللہ کی رحمت ہمیں شامل حال ہو اس لیے ان بڑے گناہوں کو ہم بیان کرنا چاہتے ہیں اور اس لیے بھی کہ آج کے دور میں لوگوں نے بڑے گناہوں کو معمولی سمجھ لیا معمولی گناہ سمجھ کر کے کرتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ بہت چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں بہت چھوٹے چھوٹے گناہ حالانکہ بہت بڑے بڑے گناہ ہیں یہ اس لیے ہمیں اس کی خطورت اور اس کی تباہ کاری اور اس کی سنگینی کے جب علم ہوگا تب انسان اپنے آپ کے گناہ سے بچا سکے گا اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ کیامین و صلی اللہ عبین محمد ولی وصاب ازبین و السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ